ن يخذ اله الا و فلام بالله فلا له من يد له قد خدي الله ونشهد ان لا اله الا الله وحده, وحده, وحده, وحده لا شريك له نشهد ان محمدا قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد بل فرقان قَدْ مَنَّ اللَّهُ وال الممنینہ اس ب صفی ہم رسولہ من آنفے ہم وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ آجہیں وَإِنْ یہ ذقی قَبْلُ و یہ اللے محول کےتابہ وال حکمت تھا وہ ان کا ممن قبلو لفی دلانے مبینصد والحمدللہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یسلونہ علیہ مبیہ یا آیوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم اللہ صلی اللہ تعالی علیہ خلقہ و نوری عشی و دینہ و علیہ آلہ و علیہ و علیہ آل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 دین جو ہے وہ کثرت اور رواج کے خلاف ہے آج کل ہم کثرت اور رواج کو دین سمجھتے ہیں جاہل لوگ اہل لوگ اس صدی کی شکایت ہے کہ راہ ہوں گے دینی بھی اور دنیاوی بھی یہ قرب قیامت کی نشانی ہے تیرہویں سدی میں ہر جگہ ولی بیٹھا تھا اس وقت دین پر چلنے کی بھی اجازت دی اور کہنے کی بھی جب چودہویں سدی لگی دین پر چلنے کی اجازت بند ہو گئی زبانی کہنے کی رہی اب یہ پندرہویں صدی ہے اس میں نہ دین حق کہنے کی اجازت ہے عملی طور تو کہا بھی نہیں جا سکتا کہ جو چیز عملی طور فرض ہے وہ قولی طور نہیں کہہ سکتا اور جو قولی طور حرام ہے وہ عملی طور ہم میں رائے جائے اس صدی کی بڑی شکایت ہے تیرہویں صدی میں حرام حلال بھی تھا چودہویں میں حرام حلال نہیں رہا فرق یہ تھا کہ حرام کو حرام سمجھتے تھے اور گناہ کو گناہ سمجھ کر کرتے تھے اس صدی کی ایسی شکایت ہے یہ صدی ہے حدیث پاک مسجد میں ہزار بندہ نماز پڑھے گا مومن میں ہی نہیں ہوگا تیرے تو اللہ تبرک تعلی سے ایمان مانگا کرو روزی بغیر مانگے دیتا ہے جب تک ایمان نہ مانگو نہیں دیتا علم کے بغیر دین سمجھ نہیں آتا اور فقیر کے صحبت کے بغیر علم سمجھ نہیں آتا یہ دونوں لازم ہے کوئی کہ علم نہ پڑھوں میں اسے دیندار ہو جاؤں گا یہ بھی غلط ہے علم کے بغیر عمل بیکار ہے اب ایک ہے تقریر ایک ہے تبلیغ تقریر آسان ہے واد تقریر بزرگ لکھ گئے ہیں الوائد و لامذہب اور مقرر و لامظہ تقریر واد ہے اسلاف کی تاریخ کرنا یا ان کے کس سے بیان کرنا اس کے کسی کو کچھ نہیں ہوتا تبلیغ مشکل ہے اللہ نے فرمایا وما الر رسول بلاگ تبلیغ تو میرے رسولوں کا شیوہ ہے پھر نتیجہ خود بیان کر دیا کہ قتل مولم بیاؤ بغیر حق میری پاک مخلوق تبلیغ کرتے تھے لوگ ان کو قتل کر دیتے دن سرات المستقیمہ سراط اللہ دینا انام تال یہ ایسی صورت ہے الحمد شریف قرآن مجید ساری اس کی تعویل ہے پڑھتے تو ہیں سمجھے میں. اللہ تبارک تعالی نے فرمایا مجھ سے سیدھا راستہ مانگو بس یہ دن سراط المستقیما سراط اللہ دینا انام تعالی. میرے انعام والے لوگ سیدھے راہ پر ہیں سیدھا راہ دین ہے جس طرح وہ کریں اسی طرح کرو انام اللہ عل من النبیین نو صدیقی نو شہادا سوالہ اللہ علیہ علیہ یعظم. نبی صدیق شہید ولی یہ میرے سیدھر گول والی سرکار فرماتے تھے ہمارے اولیا سلاف دین کو سروں کے دانے جتنا فائدے دینے والا کام تھا کر گئے فرمایا جو کام اسلاف سے ثابت نہ ہو اولیاء سے ثابت نہ ہو یا جھوٹ ہوگا یا فتنہ ہوگا یا شغل میلہ ہوگا یا پیٹ پرستی ہوگی جس ذرا نات سے اشعار کی صورت میں ثابت ہیں جس طرح کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم جب ان سے بات کرو آواز نیمی اور اہستہ کرو اونچی آواز سے چیخو پکارو جس طرح سپیکر میں آج ناطل پر شوق ہو گیا ہے اور پھر فرماتے ہیں زباں تیری ہے رسالت کرتا ہے دل تیرا لندن کی اطاعت آپ فرمائے گمراہ لوگ آ رہے ہیں عرض کی کون فرمایا ناطے پڑھیں گے دلو شریف چھوڑ دیں گے ان کو کہنا ہو ایک دلو شریف پڑھو لاکھ نعت پڑھو اس کا ثواب زیادہ ہے وہی شغل میلہ ہے پیٹ پرستی ہے اور ہمارا دین جو ہے فرماتے تھے نیام ہے ہر کے لیے ہے خاص نہیں ہے کہ نعت تو صرف سرل پڑھ سکتا ہے بے سرا اس کی کو حاصل نہیں کر سکتا اشعار کی صورت میں ثابت ہے سارے کتب چاہ کے دیکھو ایک صفہ پر اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف اشار کی صورت شور شور نہیں ہے چیخنا پکارنا نہیں ہے دوسرے صفحے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف باقی سارا دین ہی دین پیان آج دین کا تو نام ہی نہیں لیتے پیسہ آ گیا شو میلہ ہم نے بنا رکھا ہے نیا دین نکالا ہے ساتھی جہل نعت نہیں پڑھ سکتا جہل کی نعت پڑنا حرام ہے اور سفیکر میں اور چیخ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ادب کی صورت میں اشار کی صورت نہیں پڑے پھر نہ آہل لوگ جس طرح یہ دیکھا یا سول اللہ پہنا ہوا ہے یہ فرشت الانت کرتے ہیں اس پر کیونکہ چارے ماں کا فس ہے پاک نشانیاں پاک نام چمڑے کے سوا پہن کر بیت الخلا میں جائے گا تو لانت پڑے گی انہوں نے پیسے کی کمائی کے لیے لوگوں کو لانتی بنا دی جہر تو ہے عورت چاندی میں مرد چمڑے میں چمڑے کے علاوہ پاک نام بیت الخلا میں لے کے نہیں جا سکتا بلکہ لے نہیں سکتا نام خانم کو نکرانی نے دیکھا خواب میں بحث میں پوچھا تجھے بحث نہر کی وجہ سے ملا اس نے کہا نہیں میری ساری ریا گاری گئی میں لوٹا لے کر جا رہی تھی موزن نے کہا اللہ اکبر میں رک گیا یار بولا لمین گندی جگہ پر تیرا نام سنوں ارے سننا حرام ہے وہاں کہنا بھی حرام ہے لینا جہل لوگ آ گئے قید بھی جائے اور پھر جلندری فرماتے ہیں نبا تیری ہے فرمایا ہو مومن وہ ہیں جو موت سے نہیں کرتے ولی وہ ہیں جو صحرا میں بھی رہ کر وہ نہیں رکھتے غور سے سننا باطل لوگوں کے تمہیں پیسے کی کمائی اور باطل لوگوں کے میں نشانیاں بتاؤں گا پرکھ خود لینا فرمایا ولی تو جنگلوں میں رہتے تھے معاف نہیں رکھتے تھے وہ دیکھ رہے تھے کلاشن کو پلے آئیں گے ارے یہ تو مومن ہی نہیں ہے ولی کہاں ہو سکتے ہیں ولی کی اتنا بات کافی ہے لیکن انہوں نے آگے ہمیں سمجھایا ہے واقعہ بیان کر کے فرمایا ولی جنگلوں میں رہتے تھے پھر اللہ تعالیٰ ان کی کیسے حفاظت فرماتا تھا دریا کے کنٹھے میں کھڑا ہوں بچھو بھاگا آ رہا ہے اتنا بڑا بچھو میں نے نہیں دیکھا میں نے دیکھ یہ کیوں ادھر میری طرف بھاگا آ رہا ہے دریا کی طرف تیزی سے ادھر دیکھا تو کچھ چپ چپ کرتا ابہر ہو گیا بچھو پر سوار ہو گیا میں نے کشتی چھوڑ دی یہ کیا ماجرا ہے پار گیا بچھو دوڑ پڑا میں بھی پچھو تھا پیچھے دوڑ پڑا دیکھا تو اللہ کا ولی عبادت کر کے درخت کے نیچے سویا ہوا ہے سب اس پر حملہ کرنے والا ہے تو بچھو جو اللہ نے اتنا منتخب کر کے بھیجا تو پتا نہیں کیسا زہریلا تھا تو فرمایا سب کو اس کو ڈھسنے والا تھا اللہ کا ولی نیند میں تھا عبادت کر کے تو بچھو نے اس کو ڈھسا وہ پلٹ کر پیچھے آ پڑا وہ ایک دوسرے کو ڈھستے ڈھستے مار گئے اللہ کا ولی سوتا رہا یہاں تک نہیں روکا آگے بتایا ہے فرمایا موت سے ڈرنا محافظ رکھنا یہ کافروں کا طریقہ ہے مومنین کا ہے ہی پھر انہوں نے بادشاہ کا واقعہ بیان کیا کہ ایک بادشاہ تھا اسرائیل السلام آ اس نے کہا کون آپ نے فرمایا اسرائیل السلام ارے موت اسرائیل السلام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبہ نے ارد کیا میری آپ کی شہادت کی بشارت ہے کوئی محافظ رکھے آپ نے فرمایا میرا قاتل آسمان سے آئے گا کوئی چھڑا لے گا ارے لاکھ بندہ تلوار لے کر بیٹھا رہے اسرائیل السلام نہ آئے کوئی نہیں مار سکتا لاکھ محافظ بٹھا لو اسرائیل السلام آئے کوئی روک نہیں سکتا یہ تو موت سے ڈرنا محافظ رکھنا تو وہ فرماتا ہے کافروں کا طریقہ ہے مومنین اولیا کا ہائی مہینے کئی صاف تو بادشاہ تھا السلام آ گئے کون السلام اچھا مجھے ایک سال کی مہلت دے آپ نے فرمائے اس نے سو کمرہ بنوایا نچلے کمرے میں بیٹھا ہر دروازے پر تلوار والا محافظ کھڑا کر دیا ازرا السلام آ گئے کون ازرا السلام کی مجھے کل کی مولت دے دے اپنے دے دی کافر جو تھا. ان کو سزا دی یا انہیں مار ڈالا تین تین محافظ اور ہر دروازے پر کھڑے کر دیے آپ پھر آ گئے علیہ سنا مجھے کل کی مولت دے آپ نے فرمایا اب مولت نہیں ہے روح قبض کر لیا بات سمجھ میں آئی ہے ہاں <ماؤنس> موت سے <ماؤنس> ڈرنا معاوض <ماؤنس> رکھنا بزرگ کرتے ہیں یہ کافروں کا طریقہ ہے مومن کا نہیں ہے ولی کہاں ولی تو لا خوف ہوتا ہے پتہ نہیں یہ تو لا خوف ہیں کلاسن کو پہلے رکھتے ہیں پور خوف ہوں گے پھر میزائل رکھیں گئے بات کر رہا ہوں جھوٹے بندوں سے امام کرتبی سرکار لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو نالیں آپ فرماتے تھے دب بھی دجال آئے گا پہلے پاکستان کی قوم مانے گی ایک پھڑے والے نالائے مبارک اور خصا مبارک دو وہ ایک صحابی کے ہاتھ آئی قبر میں لے گئے آپ کے پاس ہلیا مبارک تھا غور سے سونے بے مانوں کا آپ پیر مبارک کا نقشہ کھینچنے لگے توبہ کی کہ محبوب کا پیر کیسے نہ دیکھو مبارک اور میں ادھر ادھر کروں مارا جان. یہودی کہتے ہیں نا نبیوں کو شعور نہیں تھا جوتے ہیں ان بیمانوں نے وہی ثابت کیا ہے کہ رسی باندھتے تھے آپ اصل کہاں ہے بہمانو تم نے کہاں کہیں اتنا بنا دیا کہیں کتنا یہ پیر چھوٹا مبارک چھوٹا بڑا ہوتا تھا لوگ بھی خرید کر رہے ہیں بہمان ہو پیسے بانٹ رہے ہیں آپ ایسے مورتا ان کے ساتھ گولنا حرام ہے کیونکہ انہوں نے بی بی پاک کے ڈبے مبارک کا فوٹو انگریزی ٹائپ کا بیچ رہے ہیں تیس تیس چالیس چالیس, چالیس کا بئیمانو اسلام ہوتا تو تمہارے بڑے کو بھی قتل کر دیتا تمہیں بھی قتل کر دیتا بی بی پاک کا کپڑا تو نبی فرشتہ نہیں دیکھ سکتا بئیمانو تمہارے پاس کیسے آیا جب آپ کا کپڑا مبارک پرانا ہوتا تھا آپ آگ لگا دیتی کہ میرا دھاگا بھی باہر نہ دیکھا بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں قادر و پردہ کادر والے جانتے ہیں اہل بیت شاہ نے اہل بیت کی بچ کر لو مدینہ مدینہ کر رہا تھا تمہیں ولی کی بات سنا رہا آپ نے اس منافق کو لے آؤ آیا منافق کو مدینے والا بھی اسلام اسلام کرتا گیا ایک لاکھ چوبیس ہزار تم اسلام اسلام کیوں نہیں کرتے پھر فرمائے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھائی مانو تمہیں مدینہ شریف زیادہ پیارا ہے کہا نہیں فرمائے وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تم مدینہ شریف جا رہے ہو زہری امام حسین مدینہ شریف چھوڑ رہے ہیں حقیقت میں مدینہ شریف جا رہے ہیں فرمایا دین کے راہ پر سر دینا مدینے جانا ہے ایسے مدینے جانا نہیں مدینے چلا مدین پھر فرمایا ہر ملک میں صحابہ کی قبریں ہیں قبر نمبر صاحبہ کی بھی ایسے میں مدینہ شریف چھوڑا اسلام کے راہ پر پھر واپس گئے نہیں پھر حدیث پاک میرا صاحبی ستارہ ہے جس کے پیچھے چلو گے صاحب کی گھوڑی کا غبار ہزار ولی کا شان رکھتا ہے جس کے پیچھے چلو گے رہ پاؤ گے تو صاحب حدیث پا گئے صاحب جی سے صاحب پوچھ رہا ہے تیرا نام کیا ہے اس نے کہا مدینہ اس نے کہا اسلام یہ حدیث پاک تیرے باپ کا نام اسلام تیری قوم اسلام تیرا وطن فرمایا مناب کو مدین شریف کا رہنے والا ہے وہ کہتا ہے میرا وطن بھی اسلام ہے سبحان اللہ اسلام اسلام نہیں کرے کسی بریلوی آپ فرمایا بریلوی فرمایا شیعہ شیانہ سننی دابڑ گسننی ان کا تعلق بریلوی شہر سے ہے احمد رضا خان صاحب نہیں کسی بریلوی کا فرمایا ولی سے بریلوی بلی تو مشتاب نہیں چھوڑتا اور یہ فرائض واجبا سب چھوڑ کر پھر ولی والا بن کے حضرت علی نے فرمایا جو کسی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کا قول فیل نہیں اپناتا فرمایا وہ جھوٹا ہے جھوٹا ہے جھوٹا ہے بے شب بے شب ولی تو بہت سلطان نے فرمایا تو لکھیا منشا رتی ماسا ہو۔ وہ ولی نہیں ہے بری بھی کہتا ہے کچھ نہیں پوچھا فرمایا یہ ہر دیکھ کا چمچہ ہے تو ولی کے منہ مبارک کی بات یہاں کی تم بات نہیں کرتا پنجاب اس کی کرتا ہوں میں آپ کو دکھاؤں چھ سال آٹھ سال پہلے وہ بستی بریلویوں کی تھی اب ساری بستی شیوم کی ہے وہ ہر وہی بریلوی کی تھی ساری بستی دیوں بند ہر طرف بند کیونکہ مولوی نے اسے بخشوا دیا ہے فتاوا گیاس بڑی کتاب ہے ہماری یہ میں تبدیل کر رہا ہوں اس شامی سب اس سے فتوے لیتے ہیں بہت فتوے کی بڑی کتاب ہے اس میں دو باتیں ہیں ایک تو اذانہ دیں گے قمر قرب قیامت کفر کریں گے اچی اچی آوازیں ہوں گی اچی آوازیں سپیکر کفر یہ ہے کہ اشاد اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ بھائی لا نہیں لا مانا نہیں ہے ارے جس مولوی کو کل نہیں جاتا ہے وہ ان کو کیا دے سکتا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ ساری ہے اللہ اللہ کریں گے اللہ مانا بھی کچھ نہ یہ بھی کفر ہے ہر اللہ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں جب بھی باری تعالیٰ کا اسم پاک لو اللہ کرو گے طاقت لگے گی اسم ذات اس کا تعلق ہے کا دل سے ہے اللہ کرو گے تو کچھ نہ تو جب باری تالا کیسے پاک لو کہو اللہ ہو تالا جلالت بھی بھول جائے گی اور ہی بھی بھول جائے گی کہیں آپ کو اذان صحیح نہیں ملے گی وہی اونچی آواز ہے سپیکر وہی کوف دوسرا انہوں نے فرمایا جو کسی کو بہشت کی بشالت دے جا اپنے آپ کو بہشتی سمجھے وہ متلاق جہانوی آئے نہیں اس کو جہانمی نہ سمجھنے والا بھی جہانوی ہے ابو حنیف رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ بہشتی کس کو سمجھتے فرمایا ایک نبی کو دوسرا نبی جس کو بشارت دینی اشرم و بس ساری زندگی آپ نے کسی کو بہشتی نہیں فرمایا اور نہ کسی کو جہانوی سوا اشرم و کے ان کو بہشتی فرمایا مولوی دھوکھا دے رہا ہے بحث آلم پیر بحث کا راستہ بتا سکتا ہے بحث کی خبر نہیں دے سکتا میں آپ کو کہوں آپ بہشتی ہی ہیں مجھے اللہ تعالیٰ جہان میں ڈال دے اور آپ کو بہشت میں کون پوچھے گا بزرگ فرماتے ہیں سر کی در آئوں کتھوں ویسے اے بے خبر سوچی ذرا نیکی بدی تلسی جڈاں لگسی خبر تھی سے تڈا کھوٹا خبر یہ مولوی تمہیں بحث کی خبریں دے دے کر انہوں نے ہماری جگ نکال لی ہے آ فرمتے تھے ملا دے ملا پھنسا دے کی یا حضرت یہ کیا فرمایا ملہ ملاد کرے گا سارے دین کو چھٹی ہوگی ولی کا ملاد نہیں رہے گا ملہ کا ملاپ گھر گھر ہو جائے گا پھر آپ نے اشار کی صورت میں شیخ الجام صاحب کے بیٹے نے مجھے پڑھایا شیخ الجام صاحب پڑھاتے تھے باغل پورا لے وہاں فرمایا دین کو چھوڑ قوم کو برباد کر نفس و شیطان کو شاد کر جیب میری آباد کر پھر ملاد فرمایا یہ ملا کا ملاد ہے گھر گھر ہو جائے گا ولی کا میلاد نہیں رہے گا یا حضرت ولی کا میلاد کیا ہے دین کو چھوڑنا دین کو آباد کر نو شیطان کو شاد نہ فرمایا نو شیطان سے جہاد کر جیب میری آباد نہ رسول خدا کو شاد کر پھر ملاد فرمایا یہ نہیں رہے گا وہی ملا کا ملاد ہے خاجر صاحب نے جو فرمایا ملا نہیں کہیں کار دے یہ تو نہیں فرمایا کھوتا نہیں کہیں کار کا بعض گستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کئی با جزید اندر کرن کئی سال علم ہوں کئی سال فوکرا کی صحبت بیٹھا تو علم سمجھ آئے علم پڑھنا بھی فرض ہے علم کے بغیر بندے کو دین کی سمجھ حاصل نہیں ہوتی لیکن علم سمجھنے کے لیے فقیر کی صحبت بھی ضروری ہے جب یہ اتنا بڑی ہستی فرما رہی ہے یہ سعدی علامد ولی ہیں نا وہ کیا فرماتے ہیں مدینہ سونا ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب کو اتنا حسین بنایا کسی کو بنایا ہی نہیں ہے تو کیا فرمایا میرا محبوب حسین ہے وہ فرمایا اسوائے وی میرے محبوب کی آدات حسین ہے آدات اسلام ہے بےمان کہے اسلام حسین ہے جو کہتے ہیں آمد رسول مرحبا آپ فرماتے تھے ہیں جو کہتے ہیں مقصود احمد رسول مرحبا بن میں وہ آئے جو ہیں کیا لائے ہیں بھائی مانو صرف آئے ہیں سے یہ تو لمبے وہ اللہ نے بیان فرمایا میلاد ذات کا کافر بھی مناتے تھے رسالت کا نہیں مناتے تھے جب آپ نے رسالت کا اعلان فرمایا تو اکیلے ہو گئے اب بھی ذات کا میلاد منا رہا ہے رسالت کا نہیں منا رہا رسالت احکام سے تعبیر ہے <تصفح> مار سلام رسول اللہ نیلا ارے میرے رسول کی شان یہ ہے کہ میرے حکم سے اس کا حکم مانو من اللہ ول مومنی فیم رسول یہاں تک پڑھیں گے پڑھتا رسول ہے پھر اللہ نے فرمایا وما محمد و نلہ رسول بے مانو میرا محمد نی رسول ہے محمد مانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم رسول کیوں نہیں مانتے اب رسول مانے تو آپ کام ماننا پڑا اب بھی ذات کا میلاد ہر بھی منا رہا ہے رسالت کا نہیں ہے رسالت کا میں میلاد ہے کان ہوں سادہ رحمت وری ہے وہ کیا فلمات احمدی نہ سونا حسین ہے خدا کی کس تو اسلام پر آ مدینے والا یہاں دیالت کرائے گا اسلام کو چھوڑ دے وہاں جا کچھ ہی نہیں بنے گا شادی رحمت کیا فرماتے ہیں ارے شادی فرما رہا ہے کہ جس کو دیکھو نات بنا رہا ہے. اور برال پچاس لاکھ روپے عالم کو نہیں دیتے علم اس جماعت سے نکل گیا ہے مدر سے بنائے عالم نہیں ملتا لاہور کی بازار میں جاؤ متبے دیوبندیوں کے ہاشیے کیونکہ انہوں نے لاکھ روپے نات خون جہلوں کو دیے عالم کو کچھ نہیں دیتے علم نکل گیا اس جماعت سے سادی فرما رہے ہیں کہ وسوت کن افسا دیے تمام باقی کا ان میں آ جائے آپ کی تعریف تو اللہ نے فرمائی جس کو دیکھو وہ نعت بنا رہا ہے کہ وسوت کو افسا دیے نا تمام الگ کسلاط یا نبی اسلات کوئی ولی نہیں ہے وہ یا رسول اللہ تیری نات شادی کس طرح بنا سکتا ہے بس صلاح سلام کر سکتا ہے یہ شادی جس کو دیکھو ارباں روپے نات خون کو دے رہے ہیں عالم کو کچھ نہیں دیتے عالم ہم نے مدرسے کھولے ہیں بریلوی جماعت میں عالم نہیں ملتا دیوبند مدرسہ بنائے گا عالم کو مالک کر لے گا بریلوی مدرسہ مسجد بنائے گا عالم کو غلام بنا کے رکھے گا دو جس طرح من اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے یہ کمیٹیاں بھی اس لیے رکھی ہیں عالموں کو مفلوط کرنے کے لیے بیوی سے جوتے کھا کر آتا تھا ایک بندہ تو مولوی پر رو پا کر رکھتا تھا تو اللہ نے فرمایا جھنڈیاں لگوانے جی ہمیں ایک لیں گے حضور صلی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کال رسول یا ربین نہ قومی تخو حاضر قرآن نہ میرا محبوب فرمائے گا عرض کرے گا مجھے یار العالمین میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا شکایت لا کے دور ہو جائیں گے قرآن کو جو, قرآن کیا فرماتا ہے جھنڈیاں لگوانے آئے کسی ولی سے ثابت ہے مرچیاں لگوانے آئے آسان کام ملا نے نکالے ہیں آسان کا اللہ سے پوچھے فرمائم میں نے رسول بھیجا وہ کیا کرنے آیا یتلو الحم آیا میرا محبوب نے تم پر قرآن پڑھا بھائی یدک کی ہم تمہیں پاک کیا ارے تمہیں پاک کرنے آیا یہ نہیں کہاں کے کہ بداروں کو میں آیا وہ تو دل سوار میں آیا یہ قرآن ہے و یودک تمہیں پاک کرنے آیا بے نمازی کو نمازی بنانے آیا بے ردید کو روزے دار بنانے آیا زانی کو زنا سے دور فاسق کو فسق سے دور سب برائیاں جھوٹا سب کر کے تمہیں برائیوں سے دور کر کے میرا ماں تمہیں پاک کرنے آیا سمجھ رہے ہیں قرآن کیوں مانتے ہو نہیں مانتے اب قرآن اللہ تعالی فرماتا ہے میرا ماں پاک کرنے آیا ملا کہتا ہے جھنڈیاں لگوانے آیا یہی مدرسے کو دے دو پیسے دل سنوار بھائی ان کا من قبلفی دلال مبین میرا احسان ہے میں نے رسول دیا میرے رسول نے تمہیں پاک کیا تم ہم گم گمراہ تھے تمہیں ہدایت والا کر دیا سبحان اللہ ہدایت دینے آئے پاک کرنے آئے جھنڈیاں مرچا نہیں لگوانے آئے آپ رات بھی میں نے بیان کیا ہے کہ جب تک فوکرا کے ہاتھ تھے شعور تھا تیروی میں کہیں فقیر بیٹھے ہوئے تھے اب تو فقیر ملتے نہیں میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ تمہیں فقیر کا پتہ ہوتا تو مجھے فقیر نہ کہتے جہاں کہتے ہیں درخت نہ ہو جب درخت ہوتا ہے فرق کی کیا ہے فقیر اور عالم میں فرق کی کیا ہے علامہ اقبال نے یہی فرمایا علم ہے فکیر ہو حکیم فقر ہے مسیحو کلیم علم ہے جو اور فقر ہے دان رمایا آلم سے راہ مت پوچھو تو ڈھونڈ رہا ہے راہ فقیر سے پوچھ جو جانتا ہے ولیہ والے طریقہ ولیوں کا اور ہے ہمارا اور ہے زبانی ہاں کسی ولی سے ثابت کرو چیخ کا ناپ پڑھی ہو سبی کروں میں ناب پڑھی ہو ثابت کرو <تصفح> <تصفح> یہ لال ہے اور یہودی کہتے ہیں نبیوں کو شعورتا نہیں تھا بھائی مانوں نے کہیں اتنا بڑا دی اتنا کور مبارک کئی پتا نہیں جس طرح نقشہ کھینچتے آئے قوم لیتی گئی پیسے دے کر خدا کا خوف کرو کیا نبیوں کو پتہ نہیں تھا آپ رسی باندھتے تھے بہیمانوں کہاں ادھر پہ چھوٹا مبارک بڑا ہوتا تھا خدا کا خوف کرو جھوٹے سچوں کو پہچانو ہارون اور رشید یہ فقیر کا اور عالم کا فرق سن ہارون اور رشید نے اپنی بیوی بی کو کہا تو میری بات صحیح سے, سے دن چھپے تک نکل گئی ٹھیک ورنہ تجھے تلا اب دن کھڑا تھا بارہ آٹھ گھنٹے تیز روک سواری تھی گھوڑا گھوڑے کے بارہ گھنٹے لگتے تھے دو سو عالم اس وقت کا اکٹھا ہوا انہوں نے تلا کہ جا نہیں سکتی عل آج کے کرو املا کی جوتی سے نہیں ملتے وہ قرون اولا کے قریب تھے امام ابو ہنی قرون اولا کی تعریف سن یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ دس کے قریب کی تعریف سن امام ابو ہنی فرحمۃ اللہ علیہ دوسری بار عورت پر نگاہ پڑ گئی پچھلی عمر میں کبھی ایک بار پڑی آپ روتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت فرمائی فرمایا ابو حنی رو نہ تو میرے زمانے سے کچھ دور ہو گیا اس لیے دوسری دفعہ نہیں کہا پا تو بندہ کہتا ہے چیز نہیں ملتی پکوڑے تل رہا ہے تلنے والا بھی فقیر ہے اور لینے والا بھی فقیر آ گیا دو جگہ رکھے ہیں اس نے کہا ہے یہ دو جگہ کیوں ہیں اس نے کہا یہ کل کے ہیں یہ آج کے کل کے دو آنے ہیں آج کے ڈیڑھ آنے اس نے کہا یا تازے ڈیڑھ آنے اور پرانے دو آنے کہا تم وہی لے لے تالے لے لے اس نے کہا یہ نہیں مجھے سمجھا اس نے کہا یہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ دس کے قریب بنے ہیں بنائے بھی میں نے ہیں جس طرح کل بنے وہ اسے آج نہیں بن سکے قرون نے کی تعریف ہم تو پتہ نہیں کتنا دور آئے بیٹھے ہیں اب وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ محدسے عام جن کی حدیثیں پڑھ کر ایل حدیث کہلاتے ہیں تو آپ امام شافی کے پاس جاتے تھے لوگوں نے کہا آپ اتنا بڑے محدث ہیں آپ کے حدیثیں پڑھ کر لوگ بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں آپ وہاں کیا کرنے جاتے ہیں آپ نے فرمایا ہم پنساری ہیں وہ حکیم ہے منماد پاڑ رہا تھا میاں چلیں اہل حدیث آ گیا اہل حدیث تو ہم نہیں کہتے آ گیا بڑے ٹھاس سے نماز پڑی ہے ایسے میں نے کہا یار الحمد شریف نہ پڑھ کرو اچھا کیوں میں نے کہا اس میں تو تکلیف ہے ایک دن سراف المستقیم سراف الان تال ہے مجھ سے سیدھا راہ مانگو میرے انعام والے لوگ سیدھا راہ پر ہیں سیدھا راہ دین ہے جس طرح وہ کریں اسی طرح کرو وہ پریشان ہو گیا میں نے کہا اچھا مجھے سمجھا کہ بھائی راستہ حدیث قرآن والا ہے سیدھا شاید کوئی سمجھے جو حدیث قرآن کے بہر ہے سیدھا رہا نہیں راستہ حدیث قرآن والا ہے میں نے کہا کہ اللہ نے کیوں نہیں فرمایا چوک بتا دے میں نے کہا تمہیں مان جاؤں گا خاموش میں کہ بھائی مان اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قرآن میرا ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا میرے انعام والے لوگ انہیں سمجھائے جس طرح وہ کریں اسی طرح کرو سبحان خاموش اٹھ کر بھاگ گیا وہ امام شافی علیہ رحمت کے پاس چلی گئی زبیدہ خانہ تھوڑا سا دن کھڑا تھا ایک گھنٹہ آپ نے فرمایا میری مسجد میں بیٹھ جا وہ مسجد میں بیٹھ گئی دن چھپا فرمایا جا کر نکاب آل ہے اس نے جا کر خیر آئیں کر تو ہارے کوئی عالم سارے کہنے لگے طلاق ہو گئی ہے ذہن کو چوٹ لگی ہے پھر یہاں رہی ہے کہتی ہے میرا نکاح بحال ہے تو سارے گئے تو پیدا کہنا تیرا نکاح کیسے بحال ہے اس نے کہا امام شافی کے پاس جاؤ گئے آپ نے فرمایا ہارون و رشید مسجد میں تیری بادشاہی نہیں ہے وہ اللہ کی بادشاہی ہے طاقت سرا اس کو تو فتح بھی نہیں کر سکتا کیا مت تک اللہ کی بادشاہی ہے یہ بادشاہیوں کو فتح کر لے گا مسجد کا ایک انچ تو فتح نہیں کر سکتا نہ تو اس پر قبضہ کر سکتا ہے مسجد کا ایک مسلح دوسرے مسلے میں مسجد میں نہیں لگ سکتا تاہ تصرا سے لے کر آسمان تک مسجد ہے اس حصے میں دنیا کی بات نہیں ہو سکتی تو دیکھو شباز سور نے ہزارہ مسجدیں گرا دی لوگ ووٹتے رہے بھائی مانو جن کو مامون رشید نے ایک بندے کو کہا توں ایک مہینے کے لیے میرے وقت ملک سے چلا جا وہ گھر گیا پریشان بیٹی اس کی آلما تھی اس نے کہا کیوں پریشان ہے کہا ایسے بیٹی نے کہا تو مسجد میں بیٹھ جا میں روٹی دے آؤں گی وہ مسجد میں بیٹھے لشکری آتے تھے دیکھ کر چلے جاتے تھے سب آئما سے پوچھا انہوں نے کہا مسجد میں تیرا کوئی تال تسولت نہیں ہے مسجد اللہ کی بات سے ہے تو نہیں باندھ سکتا جو مسجد میں آ جائے اس کی اتنا حفاظت ہے بےمان تو سڑکیں بنا کر بائیمان مسجدوں کو گرا رہے ہو سورو ایسے بائیمان پیپل پارٹی کفر میں ہے یہ ظالم اور منافق ہیں فاضل عامت فرماتے ہیں کف حکومت چلتی ہے ظلم سے نہیں چل سکتی یہ نہیں اتنا آتے ہی قوم پر برس پڑے ضرورت عامہ کی چیز بادشاہ جو بھاؤ لے عوام کو اسی بھاؤ دے یہ اٹا ضرورت عما کی نہیں ہے جو قوم ظلم کے خلاف نہ بولے بزرگ فرماتے ہیں بےمان ہوتی ہے گیارہ سو گندم لی سوجی کالی میں اٹھارہ سو روپے اٹا کسی نے دیا ہے کیا ہے کافرانہ طریقے سے جو ووٹوں کو جائز سمجھتے ہیں وہ تو ابو جال کے ساتھ کے ہیں اس لیے آپ کے بندہ آیا فرمایا ارد کی میرا براہ اٹھ رہا ہے دعا مانگو آپ فرمایا میں ما دعا مانگتا ہوں وہ ہار جائے ارد کیوں فرمایا وہ میری طرف سے جو جیتے اسے لانتا پاؤ جو ہارے اسے مبارک دو ارد کی حضرت کیوں فرمایا وہ بیمان جیتے گا ظلم کرے گا اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا ارے جو ہار گیا ظلم سے تو بچ گیا پھر فرمایا بےمانو ووٹ نہ دیا کرو ظالم کے رستے سے کانٹا اٹھائے گا وہ بھی جہنم میں فرمایا ووٹ دینا ظالم کی جو ہے مدد ہے جتنا وہ ظلم کریں گے جہنم میں تم جاؤ گے وہ تامن الگ درے و تکوا بلا تامن ول اس میں تم کسی کی جائز مدد کرو نہ جائید مدد کا تو اللہ تعالی حکم فرماتا ہے واجب ہے مدد یہ بےمان کہتے ہیں شیر کا, کا. وعدہ مساق میں اللہ نے کیا وعدہ لیا انبیاء بیا سے پاک مخلوق سے میرا محبوب ہے لا منورنا بے ہی والا تن میرے محبوب نال ایمان ہی ہے میرے محبوب کی مدد بھی کرنا یہ قرآن مجید ہے مدد شرک ہے ایمان ان تنسر اللہ یا و وہ سب تک دامک سورت محمد تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا اللہ تو تو مدد سے پاک ہے تو غریبوں کی مدد کرنا دین کی مدد کرنا مسافین کی مدد کرنا یہ تو واجب ہے بائی بائی بائی یہ بےمانشر سمجھتے ہیں ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے وقت عورت کمرے میں ان باتوں کی ضرورت ہے کہ قوم اندھا دنت ملوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور وہ غلط ایک ملہ نے کہا ہم وہ جتنا ملاپ میں آئے ہو بیچتی ہو صبح انہوں نے عمرے کی ٹکٹ لے تقریر میں بندوق کی رضا دیکھے گا تگر تب, تبلیغ میں خدا رسول کی رضا دیکھی جاتی ہے वो वो مشکل ہے دا... اوپر عورت چل رہی ہے ہاں میں نے نورانی اٹھا تھا وہ بھی تنگولنا تھا علی پور کاظم ملتان کا اور میں نے جمہوریت کو لانت قرار دے دیا کافر ان دلیل ہے اکثر نافرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے کہا اکثر نافرا میرے ساتھ بہت بندے ہیں اللہ نے فرمایا کلی نم میں نے بات یہ شکر میرے شکر گزار بندے تھولے ہیں ارے ابو جہل کے ساتھ لاکھوں تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تین سو تیرہ تھے تو آپ نے کثرت کو تسلیم کیا جب گدنے کاٹ دی نہیں یہ بات حضرت علی فرماتے ہیں کہ حق بات کی تعید ایماندار بندہ کرے گا عام بندہ تو تعید کرو نہ کرو حق حق ہے حق. حق. حق, حق. حق بے نیاز ہے تمہاری تعید کا محتاج نہیں جو تعید بے بے کرے گا خود اقرار ان بان ایمان مل جائے گا نہیں کرے گا تو حق حق ہے میں نے بیان کرنا ہے بے ایک بے شاک بے شاک بے شاک بے شاک بندہ ولی تقریر کر رہا ہے بندہ ایک بیٹھا سارے اٹھ گئے لوگوں نے کہا جی وہ تو ایک بیٹھا ہے آپ نے فرمایا ہوئے نہ ایک لکما صبح نہ سو رکمہ شام نہ ایک یار خالص نہ سو یار خام <سن> اقلیت میں آیا ہے دین کثرت میں نہیں آیا کثرت طاقت کے بل بوتے پر خدا رسول سے مقابلہ کرتی ہے ہی دوسرا فرمایا دین کی بات توجہ سے سنے گا حق بات کی تعید کرے گا زبان سے بھی دل سے بھی اور فرمایا سب سے بڑا مومن وہ ہے جو اپنی غلطی تسلیم کرے ہم غلط دین حق ہم کہتے ہیں ہم سہی ہو جائیں دین کو پھیر دیں دین نہیں پھیرتا نہ دین کسی کی تائید کا محتاج ہے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا وہ نہیں مانتے تھے تو اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ و باللہ اللہ ہے شہیدہ وہ محبوب تے مانے نہ مانے تو رسول اور میں کافی ہوں گواہ کوئی دے نہ دے جو دے گا اپنا فائدہ ہے میں نے جمہوریت کو لانت قرار دیا نورانی اور کالمی والے جلوس نکال کر آئے تو مجھے کہتے ہیں اٹھے شیس یا ہمیں جواب دے ایسے کھڑے ہیں بہت میں نے کہا قرآن کیا پڑھوں جب قرآن کو وہ اس نے بھی پشت دی ہے وہ کثرت کے ساتھ ہے ارے شیطان کے ساتھ بہت ہے یا میرے رب کے ساتھ بہت ہے ارے کافر پانچ عرب ہیں نام یاد مسلمان ایک عرب ہیں ان میں پتہ نہیں کتنی ہم مسلمان ہیں اللہ جانتا ہے تو کثرت تو ان کی ہے پھر ان کو مانو ہاتھ تو میں نے کہا اس کو ایک کیا کیا پڑھوں. میں نے کہا مشاہدے پر مار دوں ان کو کھڑے لیے. میں نے کہا وہ نورانی اور کالمی ووٹ لگائے کتنے ووٹ بھئی کتنے ہوتے ہیں دو. بولیں گے نہیں. دو ہوتے ہیں نا ایک نہ ایک نہ ایک دو کوئی مانے نہ مانے دو ہوتے ہیں ادھر میں نے کہا دو کنجریاں لگا دیں جو چالیس چالیس سال چکلے پر بیٹھے ہیں برابر تین کنجریاں ہی تمہارے صحیح تو گئے تو یہاں سے تین کنجریاں ہو جائیں نورانی اور کالمی دونوں گئے نا ضلعدار تھا بڑا جل، جلوس کا ایک بندہ فتنہ کرنے لگا دیکھا کہ نورانی اور کنجری کو برابر کہتا ہے وہ ان کے ساتھ جلو میرا مخالف تھا لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے اس وقت حق پھیلوا دیا اس نے کہا ہے بکواس نہ کر وہ کہتا ہے ووٹ برابر ہے کیا ووٹ برابر نہیں جیسے جلوس آیا ویسے چلا گیا عرض کی حضرت پر کھیتنے کا رہا ہے فرمایا مور سارے خانوں پر مورے مار کر ووٹ کو خراب کر دو عورت اوپر چل رہی ہے مرد آ گیا اس نے کہا اوپر پیر رکھنا طلاق ان پوڑیوں پر نچلے والی پوڑیوں پر پیر رکھو تلاق وہ بیٹھ گئی سارے علماء کے گئے انہوں نے کہا طلاق ہے کیونکہ اس نے دونوں طرف شرط لگا دیا یا بیٹھی رہ جائے اترے چڑے کی طلاق ہو جائے وہ امام حکوانی فرحمت اللہ علیہ کے پاس گئے آپ نے فرمایا سے لکڑی کی سیلی پر اتار لو فقیر نے علاج کر لی فقیر ہے کافر ہے یہاں جنو پہنا تین قمیز پہنے اوپر چادر اڑی نکل پڑا علماء کے پاس اتنا کوئی فراست المومنی نے بینور اللہ اس کا معنی کیا ہے کہ ڈرو مومن کی فراست سے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے معنی بھی یہی ہے کافر <سلام> نے کہا یہ معنی تو مجھے بھی آتا ہے ایسا معنی بتاؤ میرے دماغ میں جگہ کر جائے میں سب علماء نے بتایا معنی جو یہی تھا کسی نے کہا فقیر بیٹھا ہے اس کے پاس انہوں نے کہا فقیر کا اور علما ہے انہوں نے کہا جائے گا تو پتا لگے گا آپ بیٹھے تھے سیدھے سادے لباس میں کافر گیا کہتا فقیر ایسا مانا بتانا میری دماغ میں جگہ کر جائے میں کلمہ پڑھ لوں گا سارے پھر کر آیا ہوں اب تیرے پاس آیا ہوں آپ نے فرمایا بتا کافر اس کا حالما خراب ہو گیا یہاں اس نے مجھے کافر کہہ دیا دیکھ میں نے بھی پہلی دفعہ دیکھا ہے اس نے بھی پہلی دفعہ دیکھا ہے اتنا کوئی فراست اور مومنینا یمزرب نورلہ اس کا معنی کیا ہے آپ نے فرمایا اس کا معنی ہے یہ چادر اتار دے تین قمیص اتار دے نیچے تو انہیں کفر کی نشانی پہنی ہے یہ اتار دے اس کا معنی یہ ہے وہ کلمہ پڑھ گیا محاصر یہی ہے کہ فکرا نہیں رہے ملا کے پاس خود دین نہیں ہے اس نے لوگوں کو بے دین کر دی فرائض واجبات سنن وقدہ یتین عام مومن کو چھٹی نہیں ہے فرائض واجبات سنن مقدہ جو فرض نہیں اپناتا واجب اپناتا ہے ان کے منہ پر مار دیے جاتے ہیں جو واجب نہیں اپناتے سنتوں سن بھرے سنتا اپناتے ہیں ان کے منہ پر مار دیے جاتے ہیں. فرائض واجبات سنن مقدہ کارنا فی یوٹا کونا کے تحت اللہ نے فرمایا محبوب مسلمانوں کی عورتوں کو گھر ٹکی رہو دوسری آیت ہے کہ حویلی کے اندر بھی ایسا قدم رکھو کہ تمہارے زیور کی آواز بھی باہر نہ جائے فرمت اللہ علیہ جے ہنفی کہلاتے ہیں سنی اس تفصیل میں لکھا کہ جس عورت کے زیور کی آواز باہر جائے گی وہ قوم برباد ہو جائے اللہ تعالیٰ دعا نہیں سنتا فرمایا جس عورت کی آواز باہر جائے فرمایا جو عورت بے پرد پھرے اس کا نفی بوٹے کنا بات کہتے ہیں پردہ فرد ہے لیکن واجب میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اس لیے یہودی ہے بھی پردے کا دشم جب الجزائر کو فرانس نے فتح کیا بغاوت اٹھ گئی اب ایک عورت کہتی ہے میں سروے کر کے بتاتی ہوں کہ کیوں بغاوت اٹھ گئی hmm. وہ گئی پھر آ گئی ہاں اس نے کہا تم نے حکومت جیت لی ہے مسلمانوں کے دل میں اسلام ہے جب تک مسلمانوں کے دل میں اسلام ہے تمہیں نہیں مانتے اسلام سے دور کر دو دنیا میں حکومت کرنا hmm. انہوں نے کہا یا کیسے ہو سکتا ہے مسلمانوں کو اسلام سے دور کریں وہ کہتا ہے ہو سکتا ہے تم ان کی عورتوں کو یہ مسلم وٹ کتاب پڑھ کے دیکھو شاستری نے تم ان کی عورتوں کو بے پرد کرو بے دین کرو نسلیں اچھی پیدا نہیں ہوگی نیک عورت نے سمان اور بری عورت سارے میمان لے جاتی ہے کیونکہ غیرت بنا دیتی ہے مرد کو غیرت ایمانی کٹھے رہتا ہے انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ مسلمان کی عورتوں کو کس طرح بے پرد کرے اس یہودی عورت نے کہا ہو سکتا ہے جتنا ہو سکے ان کے ملک میں سکول کھول دو اور تو بے پرد بھی ہو جائیں گی بے دین بھی ہو جائے گی یہودی سازش ہے عورت کا زیوری پردہ لکھا ہے جو ہم اس وقت ماروں ملا نے بتایا نہیں ملا کا اپنا نہیں ہے وہ کیسے بتائے اب میں آپ کو ہر جگہ میں یہ بیان کرتا ہوں باطل اور حق پہچاننے کے لیے باطل والا اور حق والا پہچاننے کے لیے ایک دلیل میں دوں گا آپ کو شواہد قرآن حدیث اور ایک دلیل دوں گا مشاہدہ این الیقین تجربہ جسے کہتے ہیں آپ پہلے مشاہدہ سن لو رات بھی میں نے بیان کیا ہے اور یہ ضرور ہے ہر بندے کے ارے مانے نہ مانے آئے نہ آئے اسے حق باطل کی پہچان تو ہو برے اچھے کی پہچان تو ہو نہ مانے کوئی بات نہیں دماغ میں تو حق کھٹکتا رہتا ہے نا چار قسم کے لوگ بایا وقت موجود ہوتے ہیں پہلی قسم ظالم فاسک ڈاکو چور لٹرا راشی زانی ٹگی فراڈی جیسا گیلا کرتے ہیں غیبت اور بہیمانا تجھے کی بت کیا کیا پتا ظالم ڈاکو فرادی چور ٹھگی بدماش بے دین کی لوگوں کو بتاؤ تاکہ لوگ بچ کر رہے ہیں یہ گلے میں شمار نہیں ہے ہی اسے کہتے یہ پہلی قسم ہے پہلی قسم حکوم حکومت اس کو قتل کر دے یا انہیں سزا دے کر سیدھا کرے کیونکہ ماحول کے دو کس جو ہوتے ہیں قدرتی اور بناوٹی شہرا سمندر پہاڑ وغیرہ جنگلات یہ ہوتا ہے قدرتی ماحول جہاں بندے رہتے ہیں یہ ہوتا ہے بناوٹی ماحول جیسے بندے ماحول ایسا بندے خراب ماحول پلی تو یہ جتنا بڑھتی جائے گی یہ قسم ڈاکو فرادی چور ٹھگی راشی جو اپنے نفے کی خاطر دوسرے کو نقصان پہنچا یہ سارے اس قسم میں آ جاتے ہیں اپنے نفے خاطر دوسرے کو نقصان پہنچا دیا ذاتی مفاد پر آج جسے کہتے ہیں بھائی قسم ہے دوسری ہے کلیل ایمان والی جو کسی کو نفع نہیں دیتے نقصان بھی نہیں پہنچاتے یہ اچھی قسم ہے اسے کچھ نہ ٹھیک ہے نفع نہیں دیتے نقصان بھی کسی کو نہیں پہنچاتے تیسری قسم ہے کامل ایمان جو خدا جتنا ہو سکتا ہے خدا کی مخلوق کو نفئی نفع پہنچاتے ہیں اہل بسر کامل ایمان دوسرے مقرب اہل بصیرت وہ خود تکلیف اٹھاتے ہیں دوسرے کو راحت دیتے ہیں اپنا نقصان کر کے دوسرے کو نفع دیتے ہیں جس طرح میں مثال دیتا ہوں عام تقریب میں حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ رات کو تلوار لے کر جا رہے ہیں حضرت عبد الرحمان نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں رضی اللہ فرمایا سات مسافر آئے ہوئے ہیں ان کا مال بہت ہے دن کا سفر کرتے ہیں رات کے جاتے ہیں آج میرے شہر کے نزدیک آئے بادشاہ جا رہا ہے تلوار لے کر ان کو کہوں گا تم سو میں تمہارے مال کا پہنا دیتا یہ ڈاکو نہیں ہو سکتے <laughs> <laughs> لٹے عمر بن عبد العزیز جب سرکاری کام کرتے تھے تو دیا بیت المال سے جب گھر کا کام کرتے تھے دیا بھی نہیں جلاتے تھے ارے وہ بادشاہ تھا یہ نواز کی دس مربع میں محلات ہیں چالیس لاکھ مہینے کی بجلی ہے بل ہم دے رہے ہیں کیوں بھائی مان تو غریب ہے مہاتما مالنا قوم نہیں بولتی ایک کماتا تھا دس کھاتے تھے اب عورتیں بھی کما رہی ہیں روزی پوری نہیں ہے یہودی سازش ہے کہ ان کی عزتیں برباد کرو روزی کمائیں عورتیں بھی یہ روٹی کھائیں ایمان ہو تو بولو کیونکہ مومن بھائی ایک وقت دو چیزیں برداشت نہیں کرتا محکومیت اور ذلت یہ بیمان برداشت کرتے ہیں کہ محکوب بھی رہے پھر حاکم ذلیل بھی کرے محکمہ مال انار وابڈا سکول کالج تحصیل تھانے پولیس فوج ان بیمانوں کا بل تو دے رہا ہے جج کی لیٹرین میں ایسی ہے چار لاکھ تنخواہ ہے بل دے رہا ہے غریب جو تین سو دیہی کما رہا ہے کیوں کیوں نہیں بولتے مولوی کے لیے شعر ہو بادل اسے کہتے ہیں جو کسی طاقتور کو سچ گئے یہ کوئی بغاوت نہیں ہے جید تنقید جید مشورے جید مطالبات عوام کے بنیادی حق ہیں دنیا کی کوئی طاقت اس کو بغاوت میں شمار نہیں کر سکتی سوائے سالم اور بے مان حکمرانوں کے بغاوت یہ ہے کہ ہم اٹھ کھڑے اتر جاؤ توڑ پھوڑ کر جہید مشورہ بھی دے سکتی ہے جید تنقید بھی کر سکتی ہے اور مطالبہ بھی کر سکتا ہے یہ ہم کے بنیادی حق ہیں مگر ان شوروں کو کیا پتا جو سکول سے پڑے یہ تو ذاتی مفاد پرست ہے جس طرح آپ نے مجاہد کی بات سنی مجاہد نے پانی مانگا ماسکی پانی دے دیا گلاس دیا اس نے اور نے کیا پانی اس نے کہا اس کو دے اس کو دینے لگا اگلے مجاہد نے کہا پانی اس کو دے وہ گیا وہ شہید ہو گیا تھا بھاگا وہ بھی شہید وہ بھی شہید جان دے دی بھائی کی آواز سن کر پانی نہیں پیا یہ ہے انسانیت اب رو میں تعید نہیں چاہتا تمہارے کانوں تک ڈالتا ہوں کوئی تحید آپ نہیں کہ تعید کرے نہ کرے اللہ کو حاضر نازر کر کے کوئی مخالفت کرتا بھی ہے اللہ کو حاضر نادر کر کے بتاؤ کہ سکول سے یہی ظالم پہلی قسم بن رہی ہے یا کلی ایمان والے بھی پہلی قسم پہلی باقی پہلی باقی چلو ایمان والے تو پہلی قسم ہے نا کیونکہ بیش سامنے بیش بیش ہے بیش این ال یقین ہے یہ میں مشاہدے پر بول رہا ہوں کوئی شواہد نہیں پیش کر رہا اب ایک دلیل باطل کے لیے شوائد کی دوں گا قرآن حدیث قرآن میں نے ایک سوال کیا تین ہزار بندہ تھا وکیل ماسٹر سب پروفیسر بڑے بڑے بیٹھے تھے میں نے کہا وہ اچھے سربراہ کی نشانی کیا ہے سب خاموش تو بھائی مانو ووٹ کیوں دیتے اب فقیروں کے در پر آؤ فقیر کہتے ہیں سربراہ کو مت بیک سپاہی لشکری کو لے سپاہی بندے کا بیٹا ہے سربراہ بندے سپاہی سور ہے تو سربراہ سوروں کا سور ہے عملے کو ویک سات نے فرمایا گرگ میرا سگ وزیرا موج درباہشور ارے جب سربراہ فگیار ہوتا ہے وزیر کتے ہوتے عملہ چوہا ہوتا ہے این جنر کون دولت ملک ویرن جو اچھا سربراہ ہے جو سور نہ اہل ہے سکول والا جو اچھا سربراہ ہے دین مستفی کے علم رکھنے والا وہ عوام سندھا ہو جاتا ہے عملے کی صلاح کرتا ہے جب عملے کی صلاح کرتا ہے عملہ عوام کی صلاح کر لیتا ہے بے شک شک بے شک جس سور کا عملہ غیر اصلاح شدہ ہو تو عوام پر نگاہ رکھے وہ بائیمان نہ اہل ہے جب اتنا پتہ نہیں ہے رسول اور نبی میں کیا فرق ہے بتاؤ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے رسول 313 سو نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے فرق ہے نا تو کیا فرق ہے ہم مسلمان ہیں کلمہ تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ و محمد و رسول اللہ محمد تو آ گیا لیکن اللہ نے رسول اللہ فرمایا میرا محمد رسول ہے تو رسول اور نبی میں جب ہمیں اتنا ہی پتہ نہیں کہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے پھر کلمہ کیا ہے وہ تو اللہ نے خود بھی آن فرمایا وہ مارشا میں رسول میرے رسول کی شان اس میں ہے کہ حکم اور قانون اس کا بانو <سلام> یہ رسول ہے صاحب شریعت صاحب قانون صاحب حکم تین سو تیرہ رسول چار ال لازم رسول بڑی قانون میرا رب بناتا ہے رسول بھی نہیں بناتا غور سے سننا باقی چھوٹے چھوٹے کتابوں سے آکام جب شریعت بدلی اللہ نے احکام بدلنا چاہے تو رسول بھیجا زبور آئی طورت آئی زبور منسوخ حضرت داؤد علیہ السلام کی رسالت منسوخ حضرت موسا علیہ السلام ناسخ ہو گئے منسوخ کا یہ مطلب نہیں ہو رسول یعنی شریعت منسوخ ہو قانون بدل جاتا ہے جیلائی طوریت کے احکام منسوخ موس علیہ السلام کی رسالت منسوخ عیصا علیہ السلام ناسک حضور صلی اللہ علیہ السلام آئے ہو میلاد بنانے والے آپ جو آئے سب کی رسالت منسوخ اللہ کی غیرت نے گوارہ ہی نہیں کیا کہ میرے محبوب کا کوئی ناسخ رسول ہو میرا محبوب سب کا ناسخ ہو آخری اس لیے بھیجا سبحان اللہ لیکن بدکسمتی سے ہم نے آپ کا ناسک کس کو بنایا ارے ارے برٹش کا قانون چل رہا ہے تو آپ کا ناسک مانچ ہے تو ملا دی برٹش کا منا ہو جب تم قانون اور حکم اللہ نے فرمایا رسول کے بغیر کسی کا نہیں چلتا اور قانون اللہ بناتا ہے تو برٹش نے قانون بھی بنایا اور قانون اس کا چل رہا ہے رسول کے بغیر کسی کا نہیں چلتا تو برٹش رسول ہو گیا اس کا ام کا نہیں آپ کا ناسخ برٹش کو بنا دیا جو ماں پر چڑھ جائے کتے کھائے سور کھائے ارے ہمیں ڈوب کر مر جانا چاہیے کہ جس کا ناسخ کوئی رسول نہیں اس کا ناسک برٹش ہے جو ماں Allah. پر چڑھ جائے پھر ہم کلمہ کس کی پڑھتے ہیں اتری اللہ نے پھر قانون رب بناتا ہے برٹش نے قانون بھی بنایا اشاعت رسول کی معرفت کرتا ہے یہی فرق ہے نبی اور رسول میں نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار رسول تین سو تیرہ جب بھی اللہ نے قانون کا تبادلہ کیا تو رسول بھیجا نئی شریعت بھیجی پہلے رسول کی رسالت منسوخ ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری اس لیے بھیجا اللہ کی غیرت کو گوارا ہی نہیں کہ کوئی پاک رسول میرے محبوب کا نا ہو ارے میرا محبوب سب کا نا سے ہو سمجھ آ رہی ہے سکول وال سکول والوں نے ناسے کس کو بنایا برٹش کو ماں چود کو آپ ان کا رسول بھی بریٹش ہو گیا سکول والوں کا اور خدا قانون خدا بناتا ہے رسول نہیں بناتا اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا کافروں کے ہم ہیں کافر اور کافر خدا ہمارا ہم تو کافروں کے بھی کافر ہیں کہ برٹش کو ہم خدا مان رہے ہیں جو کافر ہے اس کا قانون چل رہا ہے اور وہ مارشا میں رسول نیلا لیجیے تو آبید میرے رسول کے سوا کسی کا قانون حکم نہیں چل سکتا اور رسول وہ جو رسولوں کا رسول بئی مانو اس کا ناسک بنایا تم سکول والے پھر تو ہم کہتے ہو مسلمان ہیں جو کتے کھائے سوئر کھائے پر چل جائے پھر تم بھی چڑھو قانون پورا ہی اپناؤ قانون اس کا اپنا رہے رسول کا تو پھر جو وہ کام کرتے ہیں سارے کرو انہوں نے کہا بیٹا دو بیٹا دو پیسے دوں گا قانون ہمارا رسول ہمارے برٹش کو ماننا پڑے گا ہم نے کہا یہ پیسے دے تیرا ہم برٹش کو ہی رسول مانتے ہیں ایمان بچانا یہ صحابہ سے پوچھ ہضور صاحبہ جب ایمان اسی طرح بحث کی ٹکٹیں دے دیتے ہیں آپ فرمائے تشریف فرمائے کابک شاہ مبارک کے نیچے صاحبہ گئے یا رسول اللہ قربان جائیں ہم ریت اوپر پیتے جا رہے ہیں آپ بھی موجود ہیں آپ خاموش رہے بد مسلک کہتے ہیں جب رسول خاموش ہو اس کے پاس جواب نہیں ہوتا ہے. لیکن صوفیہ کرام فرماتے ہیں رسول خاموش اس لیے ہوتا ہے کہ وہی اترتی ہے سنوئے ملا او تقسیم کرنے والا صحابہ جس کی گھوڑی کا غبار ہزار ولی کا شان رکھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کر رہے ہیں آپ کی تباہ پر ہیں کیا کوئی صحابہ نے نہیں کیا اللہ نے فرمایا امسب تو منتا دکھل جنت آبہ تم خیال کرتے ہو تمہیں جنت ایسے مل جائے گی ولما کو کی گھوڑی کا گبار ہزار ولی کا شان رکھتا ہے ان کی بات کر رہا ہوں ولما کو ما صلی اللہ خلو من کو ابھی تو تمہیں پہلے جیسا تکلیفہ نہیں ہے ان تکلیفوں پر تم بحث مانگتے ہو ارے اسلام سر کا مطالبہ کرتا ہے ہم باتوں کو سخت سمجھتے فت شہادت میں ہے قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا خواجہ صاحب فرمائی رہا یہ کدم ڈیوں ڈی وغیرہ پیچھو ہی ہیلا نہ کری دے تک اللہ سبحان اللہ یہ منجان جان اللہ کی بادی لگا کر آپ کو باتیں سنا رہا ہوں شاید کہو کہ یہ پاگل ہے پتہ نہیں ہے ہمارا انجام بھی یہی ہوگا یا ہم قتل ہو جائیں گے یا اللہ تعالی ہمیں حکومت دے دے گا یہ باتیں آسان نہیں ہیں سمجھا گی رسول اب کلمہ کس کا پڑھا کرو برٹش کا یہ تو منافقت ہے سکول والے تو خاص تھا اور کہ برٹش کا کلمہ پڑھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھیں ہی نہ یہ منافق ہے سکول والے بات سنو منافق کا اندر بہر ایک نہیں ہوتا کافر کا اندر بہر ایک ہوتا ہے مومن کا اندر بحر کافر کا لیبل دودھ پیشاب کا اندر پیشاب مومن کا لیبل دودھ کا اندر دودھ منافق کا لیبل دودھ کا اندر پیشاب میں ان منافقوں سے پوچھتا ہوں باہر تو تم نے دیواریں کالی کر رکھی ہیں عالم نور علم علم بے مانو شگردوں کو عالم کیوں نہیں کہتے فلسوانی بول رہا اگر یہ عالم ہیں تو پڑھنے والوں کو عالم کا کہو گا تم ہی عالم ہو بندے کے بیٹے بنو یا بے مانو اسے علم نہ کہو یہ مشہد اب قرآن سے ثابت کروں کہ سکول والے منافق ہیں اللہ نے فرمایا المنافقین المنافے کی نا بےحم محبوب منافقے کو میرے عذاب دی خوشخبری دے دے یار رب العالمین منافق کون ہیں اللہ دینا یتون اولیاء من اولیا دون المومنین محبوب منافع ہیں جو کافروں کو دوست سمجھتے ہیں آ جب تک اون انہ علی عزت آدم صاحب عزت ملسی نظی عزت للہ ہے جمیا وہ محبوب عزت ساری میرے ہاتھ ہے نل کفر کفر نہ باشد کسی نے خدا کو بولا غلط تو اگلے نے کہا اس نے ایسا کہا وہ کافر نہیں ہوتا میں دیہات میں سن کر آیا ہوں عزت دیکھ ایوب خان, خان کو اسکول والے کتا کہا دوسرے دن استفا دے دی بہ ایمان تو تغاری صاف کر لے عزت ان کے پاس ہے میں ایمان سے کہہ رہا ہوں ایک عورت پوچھ رہی ہے گیس کیوں بند ہے وہ عورت کہہ رہی ہے نواز کتی کے بیٹے نے بند کی ہے لالت ہے ایسی کرسی کو. اسے کتا کہا وہ اتر گیا بے ایمان تیری ماں کو کتی کہہ رہے ہیں تو کرسی پر بیٹھا عزت اسے کہتے ہیں نالی صاف تغاری صاف کر لے دوسرا مہمان سے دوسری بات ملتان کی. یہ لاہور کیا ہے. پیٹرول بمپ تھا بندہ کہہ رہے ہیں پٹرول کیوں بندہ ہے وہ کہ نواز کی ماں نس گئی ہے او انعزت علی اللہ حجمیہ عزت کا مالک تو میں کرسی عزت ہوتی تھی چار سو سال پھرا کو دے دی اللہ نے کافروں کو بخت نثر اور نمبرو دونوں دنیا کے بادشاہ کافرو ہیں دو مسلمان سکندر دول کرنا اور سلیمان علیہ السلام دو مسلمان دنیا کے بادشاہ ہوئے اور دو کافر نمرود دنیا کی بادشاہی دے دی یہ کوئی عزت نہیں ہے عزت میرے رب کے ہاتھ ہے گھر گئے کرو دروازے پر روک گئے کرو پور فتن سد میں تھکا بیٹھا ہوں کل بھی تقریر کی بوڑھا بندہ پتہ نہیں آگے کیا کرنا اعوذ باللہ بسم اللہ دروج شریف کلمہ شریف پڑھ کے گھر گئے کرو شیطان کے نو بیٹے ہیں ایک گھروں میں رہتا ہے اس کے بہت سی بات فائدے میں بیان نہیں کر سکتا دوسرا رات کو سو یار میں اپنے آپ کو اپنے گھر والے و سامان مال ریت تیری امان میں سواری پر چڑھو یار العالمین میں اپنی سواری اپنے آپ پیسے ہوں تو تیری امان میں حادثہ نہیں ہوگا ڈاکہ نہیں لگے گا اس کی مثالیں بہت بزرگوں نے دی ہیں اتنا تو کر لیا کرو یہ دنیاوی باتیں تو ہم جلدی مانتے ہیں دین تو قسمت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جان کے لیے بھی رحمت ہے یہ نہیں اس جان کے لیے رحمت ہے یہ ہمارا جہاں لائب دنیا کی زندگی نہیں آواری کھیل کود بلت دار اللہ تو کا آخرت کا گھر اونچا اور ہمیشہ رہنے والا کیونکہ فانی چیز کی اللہ کے نزدیک کوئی قدر نہیں ہے آنے والا وقت جو ہے قریب ہے بزرگوں کے نزدیک چاہے ارباں سال دور ہو جو گیا وہ بعید ہو گیا تو یہ دو باتیں یاد اگلا یہ جان جس کو دیکھو بغیر کیے نہیں ملتا بہیمان ادنا جان جہاں کرنے نہ کرنے کا سوال ہی نہیں ہے اللہ نے فرمایا وہ ماب باتن فی الار رزقوا کوئی شاید نہیں جس کا رزق میں نے اپنے اوپر لازم نہ کیا ہو آوارش ہے اور اللہ نے لازم کی ہر بندہ کہتا ہے بغیر رات دن اور بہشت جو آسمانوں پر ہے ہورے جو اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی بھیجا کرو کے تو دوں گا وہ ہر شخص کہتا ہے خود بخود وہ شیختار نے فرمایا ونگا ہے پنندا دا تاریک تاری کرا خا داں مردی شاخر خدا بے ایمان کو, کو جگلے جان دی رہا دے آپ اللہ بخش دیسی یہ نمستے کے چلو